اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اطلب ما اوحی الیک من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر ولا ذکر الله اکبر والله يعلم ما تسمعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا باللتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فلزینا فرور سدف اللہ سدری و یس سل امری وحل القدت اللہ مربنا الحمد رشدنا و عزنا من شرور انفسنا ہک ہک وا نل با قل باسم واترفیت نانجاحدی سبرم مت رب مسمیلان یہ بات اس سے قبل بیان ہو چکی ہے کہ مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کا جو سلسلے وار درس ان نشستوں میں ہو رہا ہے اس کے حصہ پنجم کا درس سوم جو اس سے پہلے درس دوم تھا سورہ ان کے آخری تین رکوؤں پر مشتمل ہے پانچواں رکو چھٹا رکو اور ساتواں رکو ان تین رکوؤں میں آیات کی کل تعداد پچیس ہے اور ان میں دو مضامین ہیں کہ جو باہم ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں دو لڑیاں ہیں کہ جن کو بٹ کر گویا کہ ایک رسی کی شکل دے دی گئی ہے گیارہ آیات میں خطاب کا رخ ہے مسلمانوں سے وہ مسلمان کے جو اس وقت مکی دور میں جیسا کہ ہم تفصیلیں دیکھ چکے ہیں بڑے شدائد اور مصائب کا شکار تھے ستایا جا رہا تھا مارا جا رہا تھا پیٹا جا رہا تھا دہتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جا رہا تھا گردن میں رسی ڈال کر انہیں کھینچا جا رہا تھا جیسے جانوروں کی لاشیں گچی دی جاتی ہیں یا گھروں میں زنجیروں میں جکڑ کر ڈال دیا گیا تھا بھوکا رکھا جا رہا تھا صرف اس جرم کے پاداش میں کہ پر ایمان لے آئے تھے اور اللہ کی توحید کے قائل ہو گئے تھے ان حالات میں ان شدائد اور مسائل ان ابتلاعات ان امتحانوں سے کیسے عہدہ برا اس کے ضمن میں نہایت اہم اور بنیادی ہدایات ہے کہ جو ان گیارہ آیات میں وارد ہوئی بقیہ چودہ آیات میں خطاب ہے مشرقین مکہ سے کفار سے اور یہ دو لڑیاں جو ہیں یہ اس طرح باہم جیسے کہ دو لڑیوں کو بٹ کر رسی کی شکل دے دی جائے تو ظاہر بات ہے کہ اگر ایک کا رنگ سرخ ہے اور ایک کا نیلا ہے تو جب ان کو بٹ دیا جائے گا تو وہ رنگ جو ہے وہ کٹے پھٹے نظر آئیں گے کہ ابھی آپ کو سرخ گنگ نظر،, نظر آ رہا ہے پھر نیلا پھر سرخ پھر نیلا یہی معاملہ یہاں ہے کہ یہ دونوں مضامین آپس میں اس طریقے سے گتھے ہوئے ہیں کہ پہلے دو آیات میں تین آیات میں مسلمانوں سے خطاب ہے پھر مشرقینوں کو فاص سے خطاب ہے پھر چند آیات میں جو بہت ہی اہم ہے پھر خطاب مسلمانوں سے اس کے بعد پھر جو ہے رخ اور یہ میں نے جیسا کہ ابتدا میں عرض کیا تھا تعارف قرآن مجید کے ضمن میں کہ یہ قرآن کا عام انداز ہے چونکہ قرآن کا اسلوب ہے خطبے کا یہ مجموعہ خطبات الہیہ اس کو قرار دیا جا سکتا ہے اور خطبے کا یہ گویا کہ ایک مستقل وصف ہوتا ہے جب کوئی خطیب کوئی اوریٹر کسی مجمے سے خطاب کرتا ہے تو کبھی وہ جو حاضر ہوتے ہیں ان سے مخاطب ہو جاتا ہے کبھی جو وہاں موجود ہی نہیں ہوتے ان سے خطاب کرنے لگتا ہے بھٹو صاحب کے خلاف تحریک چل رہی تھی تو جلسے میں خطیب اور مقررین جو ہیں وہ گویا کہ بھٹو صاحب سے گفتگو شروع کر دیتے تھے حالانکہ وہاں بھٹو صاحب موجود نہیں تھے یا ایوب خان کے خلاف تحریک چل رہی تھی تو جلسوں میں للکارا جا رہا ایوب خان کو حالانکہ ایوب خان خاں وہاں موجود نہیں لیکن یہ کہ یہ خطبات کا ایک مشترک اسلوب ہے اور اس میں یہ ہے کہ تحویل خطاب ہوتا ہے ابھی ایک طرف رخ ہے ابھی دوسری طرف رخ اور اسی کی مثال بارہ آ چکی ہے جیسے کہ اسی سورہ مبارکہ سورہ کبوت کے پہلے رقو میں ہم نے دیکھا تھا وہاں بھی دو لڑیاں ہیں ایک لڑی جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی ان کی دلجوئی حوصلہ افزائی کے مضمون پر مشتمل تھی ایک لڑی میں زجر اور ملامت کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ محض زبانی دعوی ایمان پر چھوٹ جاؤ گے تمہارا امتحان نہیں لیا جائے گا اور دیکھ لو اگر کوئی اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے مصیبتیں جھیل رہا ہے تو اپنے لیے کر رہا ہے اللہ پر کوئی احسان نہیں یہ زجر اور ملامت کا انداز ہے لیکن ایک طرح دلجوئی کا انداز بھی ہے حوصلہ افزائی کا انداز بھی ہے یہ دونوں لڑیاں جو ہے پہلے رکوع کی جو بارہ آیات ہیں اس لیے کہ ایک آیت جو ہے وہ تو حروف مقطعات پر مشتمل ہے علی فلام میم باقی بارہ آیات کے اندر یہ دونوں لڑیاں جو ہے بٹی ہوئی ہیں کہ ابھی ایک مضمون آیا زجر کا ملامت کا ڈانٹ ڈپٹ کا انداز ہے بظاہر دوسرے میں دلجوئی ہے حوصلہ افزائی ہے ری ایشورنس ہے کہ تم یقیناً اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید میں یہ سب کچھ جھیل رہے ہو تو کبھی اس مسوسے کو قریب نہ پٹکنے دینا کہ پتہ نہیں وہ وقت آتا ہے کہ نہیں آتا وہ وقت آ کر رہے گا من کا ناج القاء فا اللہ فائن اللہ وہ وقت آ کر رہے گا ملاقات ہوگی تمہاری خدمات کی کو سراہا جائے گا تمہیں خلاطوں سے نوازا جائے گا تمہیں جنتوں میں روح و ریحان و جنت العیم اس کے تمہیں جو ہے نعمت میں اثر میسر ہوں گی تو یہ مضمون قرآن مجید میں یہ سلوپ جو ہے یہ بہت عام ہے بہرحال گیارہ آیات جو ہے ان پچیس آیات میں سے ان میں خطاب ہے مسلمانوں سے اور ہمارے جو اس منتخب نصاب میں جو سلسلہ مضامین ہے جو ربط ہے اس کے اعتبار سے اصل میں یہی گیارہ آیات ہمارے اس درس کی جو سمجھ یہ کہ اصل مرکزی آیات ہے لیکن بقیہ چودہ آیات میں بھی بڑے اہم مضامین آئے ہیں اور دین کی بنیادی دعوت کے ذمن میں وہ باتیں بھی بڑی اہم ہیں لہذا ان پر بھی ہم توجہ کریں گے اگرچہ اصل جو مضمون ہے ہمارے اس منتخب نصاب کے ترتیب کے اعتبار سے وہ وہی گیارہ آیات ہیں ان میں سے پہلی آیت کا ہم مطالعہ گزشتہ نشست میں مکمل کر چکے ہیں اتن ماؤ یا ار کمن الکتاب واقع ان انصلاحطل علفاشہ ول منقر و ذکر اللہ اکبر ولما ما تصنع بلکہ اس کے ساتھ ہی ہم نے سورہ کہف کی جو ہم مضمون آیات ہیں ستائیس کا انتیس ان کا بھی مطالعہ کیا تھا اس پہلی آیت کا حاصل کیا تھا اور وہ سورہ کاف کی بھی آیت نمبر ستائیس کا مضبوط تھا وہ یہ تھا کہ اس راہ میں شدائد اور مسائب پر صبر اور مساورت کے لیے ایک مسلمان کے لیے بندہ مومن کے لیے واحد سہارا ہے تعلق معلّہ ہے اللہ, اللہ کے ساتھ ذہنی قلبی روحانی رشتہ اگر قائم ہے تعلق مضبوط ہے تو انسان بڑی سے بڑی مصیبت کو جھیل جائے گا بڑے سے بڑے امتحان میں ثابت قدم رہے گا کامیاب ہوگا لیکن اگر خدا نے خاصتا یہ رشتہ کمزور پڑ جائے میں تین الفاظ استعمال کر رہا ہوں تین تین رشتے ذہنی رشتہ قلبی رشتہ روحانی رشتہ یہ درحقیقت انسان کے اندر یہ تین فیکلٹیز ہیں ایک اس کی سوچ ہے اس کا فکر ہے ایک اس کا قلب ہے اس کے اندر احساس و جذبات ہے ایک اس کو روح ہے ان تینوں کا اپنی اپنی سطح پر ذات باری اعلیٰ کے ساتھ اگر ایک تعلق قائم ہے تو انسان ثابت قدمی کا مظاہرہ کرے گا صبر و ثبات کا اس سے اظہار ہوگا لیکن اگر کہیں کوئی رشتہ کمزور پڑ گیا تو پھر ظاہر بات ہے جیسے کہ واعد میں آپ کو سنا چکا ہوں وصبر وبا صبروں کا اللہ بلّا نبی صبر کیجئے اور آپ کا صبر تو صرف اللہ ہی کے سہارے قائم ہے تو ظاہر بات ہے کہ اب اہل ایمان کو یہاں جو کہ ہدایات دی جا رہی اس تعلق میں اللہ کو مضبوط رکھنے کا ذریعہ کیا ہے ایک لفظ میں کہیں گے تو ذکر ذکر الہی ہے جس سے اللہ کے ساتھ انسان کا تعلق مضبوط رہتا ہے یہی ذکر ہے اسی لیے فرمایا گیا آلہب ذکر اللہ تطمئن القلوب دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے تو اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے میں نے امام تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا قول آپ کو سنایا تھا کہ جب انہیں جیل میں سخت ترین سزائیں دی جا رہی تھی تو وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ ان جنتی مائی میری جنت میرے ساتھ ہے وہ میرے دل میں ہے تم اسے ڈسٹرب نہیں کر سکتے یعنی میری جو اطمینان قلبی ہے تم میرے جسم کو ایزا پہنچا سکتے ہو مجھے تکلیفیں پہنچا سکتے ہو جو بھی ایزا ہے جسم سے ہے روح سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے میری روح میرے اس قلب کے اندر گویا کہ جنت میں ہے اس اطمینان سے تم مجھے کسی طور سے محروم نہیں کر سکتے اس لیے کہ اللہ ذکر اللہ تطمین القروح تو یہ معاملہ جو ذکر کا ہے اب یہ آیت اس اعتبار سے بڑی اہم تھی جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ ذکر میں اولین شہ جو ہے جو از ذکر ہے مجسم ذکر ہے وہ اللہ کی کتاب ہے اننا ذکر حافظ قرآن کو ذکر کہا گیا ہے اسی طریقے سے جو لوگ حضور کا استحظہ کرتے تھے یا فلاں شخص اللہ کفر کفر اے فلاں شخص جس کا یہ خیال ہے کہ اس پر کوئی ذکر نازل ہوا ہے ہم تو تمہیں مجمون سمجھتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا ذہنی توادن ٹھیک نہیں رہا یا کوئی آس کا سایہ ہو گیا تو ذکر از ذکر جس کو کہیں گے وہ جو ہے وہ قرآن ہے لہذا تلاوت قرآن یہاں پر بھی فرمایا اتن ماؤ المن کتاب اور سورہ کحف کی ستائیسویں آیت میں بھی آیا وطن کتاب رب اکلامات دوسری چیز جو ذریعہ ذکر ہے اہم ترین ذکر کا ذریعہ اس میں جسمانی ذکر بھی ہے قولی ذکر بھی ہے اور وہ ہے نماز نماز میں جب آدمی و کی حالت میں کھڑا ہوتا ہے دس بستہ یہ گویا اس کا پورا جسم جو ہے اللہ کو یاد کر رہا ہے اس کا جو انداز ہے کھڑے ہونے کا اس کا رکو ہے اس کا سجود ہے پھر اس میں نماز میں وہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے تصویر کر رہا ہے ہر حرکت پر اللہ و اکبر کہہ رہا ہے تو عقیم اس صلاح ذکری تیسری چیز جو آئی ہے عشایت میں بلا ذکر اللہ اکبر اس کے دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں یہ بھی کہ گویا کہ انہی دونوں چیزوں کو ذکر کہا گیا کہ اللہ کا ذکر ہی سب سے بڑی شے ہے اس راہ میں سباط اور ثابت قدمی کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ذکر الہی اور یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں ذکر سے اضافی ذکر مراد ہو جسے ذکر کثیر کہا گیا سورہ جمعہ میں وہ ہم پڑھ چکے ہیں فیضا خدے عطلاط و فن تشروف لرد وبد اللہ کثیرا جیسے کہ ہمارے اسی منتخب نصاب میں حصہ دوم میں درس تھا سورہ عال عمران میں فرمایا السکرون اللہ قیام وقرود والا في ہے فیخل سماوات تو یہ ذکر دوام جو ہے یہ ذکر کثیر اس کے لیے عدیہ معصورا بھی ہے اس کے لیے مختلف ازکار ہے جو حضور نے تلقین فرمائے ہے ہر وقت انسان کسی کام میں بھی لگا ہوا ہو اللہ کے ساتھ اس کی نو لگی رہے یہ ہے اصل سہارا اور اسی سے تم ان امتحانات میں کامیاب ہو سکو گے ان بھٹیوں سے گزرو گے اور نکلو گے اور زر خالص کندر بن کر نکلو گے اور اس کے لیے تمہارے پاس تمہارے صبر اور سواد کا سب سے بڑا ذریعہ اور سہارا اللہ کا ذکر ایک اور اضافی مضمون جو سورہ کہف کی آیات 28-29 کے حوالے سے ہمارے سامنے آ چکا ہے وہ خاص طور پر دائان حق کے لیے بہت اہم ہے بہت ضروری ہے. ہر دائی ایک تو دائی اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائی اللہ عزد و بس راج پھر یہ کہ ہر بندہ مومن کو دائی ہونا چاہیے ہر ایک کو اللہ کی طرف بلانا چاہیے ادو الاث عرب قبل حکمت الماسا جاد البلت احسن اور پھر یہ کہ کسی بھی دور میں اللہ جس کو بھی توفیق دیتا ہے کہ وہ ہم اپنی زندگی جو ہے دعوت ان اللہ کے لیے وقف کر دے تو جو بھی دعوت دین کا فریدہ سر انجام دے رہا ہو اور خاص طور پر اقامت دین کی جد و جہود کے اندر لوگوں کو شریک کرنے کی دعوت دے رہا ہو ادھر بلا رہا ہو اس کے ضمن میں دائ حق کے لیے ایک خصوصی ہدایت ہے جو سورہ کاف کے حوالے سے ہم پڑھ چکے ہیں اور وہ یہ کہ اگر کے معاشرے میں جن لوگوں کی خصوصی حیثیت حاصل ہو صاحب سروت ہے صاحب دولت ہے یا کسی بھی اعتبار سے انہیں اہمیت حاصل ہے وہ وجاہت ہے اقتدار ہے قبائل کے سردار ہیں مختلف گھرانوں کے سربراہ ہیں دولت مند لوگ ہیں تو انہیں اس معاشرے میں ڈی فیکٹو چاہے وہ ڈی جیورے ان کی حقیقت جو ہے وہ درست نہیں ہے لیکن اس معاشرے میں ڈی فیکٹو انہیں اہمیت حاصل ہے تو حکمت دعوت کا تقاضا یہ ہوگا کہ انہیں مناسب اہمیت دی جائے ان کی طرف زیادہ توجہ کی جائے اس لیے کہ ان میں سے ایک شخص بھی اگر دعوت کو قبول کر لیتا ہے تو وہ دوسرے سینکڑوں سے زیادہ بھاری ہوگا جس کے لیے سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ حضور نے حضرت عمر امر الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ایمان لے آئے لیکن جب دعا حضور نے کی تھی اس وقت کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے تو عمر ابن الخطاب اور امر ابن الشام یعنی جو ابو جہل کا اصل نام ہے ان دونوں کا نام لے کر دعا کی کہ اللہ ان میں سے ایک کو تو ضرور میری جھولی میں ڈال دیں تین کو تو ضرور ڈال میری مجھ پر ایمان لانے کی توفیق کٹا فرما دے اس لیے کہ ان کی خصوصی حیثیت تھی ان کی اہمیت تھی ان کا ایمان لانا باقی عام جو لوگ ایمان لا رہے تھے ان میں سے بی سے وقت ہو سکتا تھا اس دعوت کے لیے حضور کی معاذ اللہ کو ذاتی غرض کسی کے ساتھ وابستہ نہیں تھی تو تقاضا یہ ہے بالفعل فیل لیکن اس میں بڑے اعتداد اور احتیاط کی ضرورت اگر یہ التفات ان کی طرف ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو اس میں تین قباہتیں پیدا ہو سکتی پہلی قباہت یہ کہ اگر زیادہ ہی داعی حق جو ہے درپے ہو رہا ہو ان لوگوں کے ان کی طرف زیادہ ہی متوجہ ہو گیا ہو تو اول تو ان کے دلوں میں خناس پیدا ہو سکتا ہے کہ ہمارا کو خاص ہی مقام ہے یا شاید ان کی کوئی ذاتی غرض ہم سے وابستہ ہے ایک تو یہ رد عمل جو این ممکن ہے دوسرا یہ کہ ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں میں سے جو فقراں ہیں گوراباں ہیں جیسے اس وقت غلاموں کے طبقے سے ایمان لانے والے لوگ تھے ان میں ایک احساس محرومی یا احساس سے کم پیدا ہو سکتا ہے ہماری طرف وہ اتفاق نہیں ہے جو ان روسا کی طرف ہے ہماری طرف وہ توجہ نہیں ہو رہی ہے کہ جو ان سرداران قریش کی طرف ہے چنانچہ اس کے ذمن میں اہم ترین مقام قرآن مجید کا سورہ عبس جس طریقے سے حدور کو متوجہ فرمایا گیا ہے وہاں اور الفاظ بظاہر خاصے سخت استعمال کیے گئے ہیں عبس ابا طول لال جاؤ لاما مایودری کا لال لہو او یزک فتنفع فتن فا ذکر اما منستنا فنتا لہو جو استغنا برت رہے ہیں اور اعراض کر رہے ہیں آپ ان کے دھر پہ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں وہ امامن جا کا یسا و ہوا یقا فنکان ہو اور جو چل کر آیا ہے خود آیا ہے طالب بن کر آیا ہے اس کے دل میں اللہ کی خشیت ہے خوف ہے آپ اس سے کچھ بے اتنا برت رہے ہیں تو یہ ایک احساس ہو سکتا ہے ان کو کرا اور ربا کے دلوں میں اور تیسری بات کہ خود دعوت حق کی بے وقتی ہو سکتی ہے دعوت حق کا اپنی جگہ پر ایک مقام ہے اس کا وقار ہے یہ ایک عظیم ترین دولت ہے جو سامنے پیش کی جا رہی ہے اس کی بے وقری نہیں ہونی چاہیے جیسے کہ سورہ کاب کی اس اسایت میں ہم نے دیکھا کہ یہ تو حق ہے قرل حق کو میرے ربے کو ممن شاہ فلیوں ممن کہہ دیجئے نبی یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے جو میں پیش کر رہا ہوں تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے جیسے کہ سورہ فرقان کے آخری رقوق منتخب نصاب میں اس کی آخری آئے کوم ربی لکم اے نبین سے کہہ دیجئے میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے تم یہ نہ سمجھو کہ میں جو تمہارے پیچھے اپنے آپ کو حلقان کر رہا ہوں تو اللہ کی کوئی احتیاج ہے یا اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ ما یا ماؤ بےکم ربی لاحکم یہ تو اللہ نے قاعدہ بنایا ہے کہ عذاب بھیجنے سے پہلے اطمام حجر ضرور کرتا ہے یہ ہے جو میں تم پر اپنا فرض ادا کر رہا ہوں ورنہ اس سے نہ میری کوئی غرض وابستہ ہے نہ بعض اللہ اللہ کی کوئی احتیاط ہے تو یہ جو ایک اعتدال ہے یہ میں بارہاس کر چکا ہوں کہ زندگی کے ہر معاملے میں وہ پل شراط جو ہمارے ہاں پرووربیل ہے کہ وہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک تو زندگی میں اولن بھی ہر ہر قدم پر انسان محسوس کرتا ہے کہ دو انتہائیں ہیں ان کے مابین اعتدال اور توازن اس پر انسان قائم رہے وہ آسان کام نہیں بہرحال یہ مضامین تو آ چکے ہیں پہلے جو ہم پڑھ چکے ہیں اب آگے چلیے یہ جو دوسری آیت ہے ہمارے اس درس کی ولا تو جا دل کتاب اللہ بل ندی احسن الزین بل نظی ان له مسلمون اور مت جھگڑا کرو مت بحث مباحثہ کرو اہل کتاب سے اللہ باللتی احسن مگر اس طور سے جو سب سے عمدہ ہو نہایت اعلیٰ نہایت احسن الزین ظلمو ہو سوائے ان کے جو ان میں سے ظلم کا ارتکاب کر رہے ہو زیادتی پر اتر آئے ہو یا شرک کا ارتکاب کر رہے ہو یہ وضاحت میں بعد میں کروں گا ظلم کے یہ دونوں مفول ہو مقول اور یہ کہو آ منا بل نزی ان ضلع دیکھو ہم ایمان لائے ہیں اس پر بھی جو ہماری طرف نازل کیا گیا یعنی قرآن حکیم وہ ان اور ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو تمہاری طرف نازل کیا گیا تھا یعنی جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہیں تورات رات ہیں انجیل ہیں ان سب پر ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ و الحکم واحد اور ہمارا اور تمہارا الہ ایک ہے وہ نخل و اور ہم تو اس کے لیے اس کی فرمابرداری اختیار کر چکے ہیں ہم تو اس کے سامنے سرے تسلیم خم کر چکے یہ آیت ایک طرف تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ جو اس میں ہدایت آئی ہے کہ جدال میں بہترین اسلوب اختیار کیا جائے یہاں تو اگرچہ خاص طور پر اہل کتاب کا ذکر ہے لیکن قرآن مجید میں دوسرے مقام پر سورہ نحل جو ہے اس کی جو آخری چار آیات ہیں وہ اس آیت کے جزو اول کے اعتبار سے گویا کہ اس کی تشریح پر مشتمل ہے اور وہاں عموم میں یہ بات کہی گئی ہے ادو الاسبیل رب قبل حکمت الحسنت الْحَسَنَةِ جادم بل حسن یہاں اہل کتاب کی کوئی تفصیص نہیں یہاں تو گویا کہ دعوت کی بنیادی ایک شرط کے طور پر یہ بات بیان کی جا رہی ہے اور یہ مقام جو ہے سورہ نحل کی یہ آیت نمبر ایک سو چوبیس جو ہے وہ تو واقعہ یہ ہے کہ دعوت اور تبلیغ کے ضمن میں قرآن مزید کے اہم ترین مقامات میں سے ایک نمبر ہے اس آیت مبارکہ کا کہ بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف بالحکمہ سب سے پہلے حکمت کے ساتھ دانائی کے ساتھ اس میں حکمت عملی بھی مراد ہے اور حکمت سے مراد مرحان دلیل اس لیے کہ جو ٹاپ موسٹ ایئر ہوتا ہے کسی معاشرے کا سب سے اوپر کے لوگ وہ, وہ جنہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ انٹلیکچوئلس پر مشتمل ہوتا ہے انٹیلیجنسیا ہے یہ برین ٹرسٹ ہے سوسائٹی کا وہ ظاہر بات ہے کہ واضح نصیحت سے متاثر نہیں ہوتا اسے دلیل کی ضرورت ہوتی برہان چاہتا ہے جیسے قرآن مجید خود بھی دلیل طلب کرتا ہے کوئی ہاتھوں برہانہ تو بالکل تو سا دیتے لاؤ نہ کوئی دلیل رہے تو لاؤ ظاہر بات ہے اگر آپ دلیل مانگتے ہیں تو دوسرے کو بھی دلیل مانگنے کا حق حاصل ہے تو سب سے پہلی سطح جو ہے دعوت کی وہ دلیل کے ساتھ برہان کے ساتھ کہ جس میں دعوت کو پیش کیا جا رہا ہو گرہن کر کے گلدل کر کے اور ان کے مذمہ خیالات اور غلط تصورات کی نفی کی جا رہی ہو محض فتوے کے طور پر نہیں دلیل کے ساتھ استدلال کے ساتھ یہ دعوت کی بلند پرین سطح ہے دوسری سطح پر بل معتیل حسنا معذہ یعنی یہ کہ بہت اچھی نصیحت یہ گویا کے عوام الناس جن کے ذہنوں میں کوئی خاص خناس نہیں ہے کوئی خاص فلسفے کو خاص نظریے جو ہیں انہوں نے کو ڈیرے نہیں ڈالے ہوئے ہیں لیکن یہ ہے کہ بس ایک عدم توجہ ہی ہے اور ان کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ ان کی اذہان جو ہے کلین سلیٹس کے مانند ہے کہ جن پر انسان جو چاہے لکھ دے ایک تختی وہ ہے کہ جس کے اوپر پہلے سے کچھ لکھا ہوا ہے اسے تو دھونا پڑے گا صاف کرنا پڑے گا تب آپ اس پر کچھ لکھ سکیں گے ایک تختی ہے کہ جو آپ کو صاف مل گئی ہے اس پر آپ کو آزادی ہے سہولت حاصل ہے جو چاہے لکھ دیں تو یہ عوام الناس کی جو ہے ذہنوں کی تختی یہ سادہ تختی ہے یہ کلین سلیٹ ہے اس پہ آسانی سے آپ لکھ سکتے ہیں صرف یہ ہے کہ اسلوب اچھا ہو کسی کے دل کو نہ دکھایا جائے کسی کی سینسٹیویٹیز جو ہے انہیں خاک خواہ جو ہے ان کو ایکسپائٹ نہ کیا جائے ان کو مجروح نہ کیا جائے اگر یہ آپ کر رہے ہیں اور خلوص سے بات کریں آدمی یہ محسوس نہ کرے کہ یہ مجھ پر اپنی ڈھونس جمانا چاہ رہا ہے بلکہ وہ یہ محسوس کرے کہ یہ جو کچھ مجھ سے کہہ رہا ہے میری خیر خاہی میں کہہ رہا ہے میری بھلائی کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے تو یہ از دل خیزت بر دل نیزت دل سے بات ابھرے گی دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقتیں پرواز مدر رکھتی ہے دل سے ابھرے گی دل پر جا اترے گی تیسری سطح ہوتی ہے بجا دل ہوم بلرتی <احسن> کچھ لوگوں کے ساتھ جو کچھ جھگڑالو ہوں جو کچھ بحث و کمیز میں الجھنا چاہیں جدال بھی کرنا پڑتا ہے یہ جدال جو ہے باب مفاد سے مجادلہ